اور جو آمان لائے اور اچھے کام کیے کچھ دیر جاتی ہے کہ ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کنچی نہر بہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں اللہ کا سچا ودا اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی